کم نہیں ہو اس والا دیکھ رہا ہو تو برا نہ مانے یہ بھی ناکے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور جتنی فرش شناسی اس مہینے میں نظر آتی ہے شاید ہی کسی مہینے میں نظر آئے گی اور قوم کی خدمت میں پیش پیش اور جیب کی خدمت میں پیش پیش تو یہ بھی ایک گڑبڑ ہوتی ہے اسی طریقے سے ملاوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ عماً افطار کے ٹائم میں افراتفری کا عالم ہوتا ہے لوگ بچارے مجبور ہوتے ہیں خریدنا ہے عید کے لیے سامان خریدنا ہے تو ملاوٹ والا مال اسی افرت تفریح میں بہت آسانی کے ساتھ سیل ہو جاتا ہے بڑے بازاروں میں جیسے ہمارے ایمپلس مارکیٹ وغیرہ ہے چونکہ یہاں بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں لوگ بے روزے سے آتے ہیں گرمی زیادہ ہوتی ہے لوگ یہ چاہتے ہیں جلدی سے سودا لیں اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں اس افرات تفریح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ ملاوٹ والا مال فروخت کرنا یہ بہت ہی عام آپ کو نظر آئے گا مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے گورنمنٹ باغ لسٹ جاری کر دیتی ہے باقاعدہ کہ آپ کو یہ مال اتنے میں فروخت کر رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ مخصوص ہو جاتے ہیں اور ریٹ عموماً اسی طرح کے رکھے جاتے ہیں کہ کسی کو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر ایسا ہو کہ ریٹ غلط قسم کے لگائے جائیں بالفخت جس میں بیچنے والے کو نقصان ہے تو بہرحال تو یہ غلطی ہے ہی ہے لیکن اگر خوب رعایت کر کے اور باقاعدہ اچھی طرح مشورہ کر کے جو اس بزنس سے وابستہ ہیں ان لوگوں سے مشاورت کرنے کے بعد قوم کی اصلاح کے لیے ایک تاریخ جاری کی جائے تو اس کو فالو کرنا چاہیے لیکن اس کا بھی معاملہ گڑبڑ نظر آتا ہے انشاءاللہ اس پہ کلام جاری رہے گا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد میں وحمد رحیم دو کالز ہمارے پاس آئیں تھیں میں ان کے جواب دیتا ہوں پھر اپنے موضوع کو ہم کنٹینیو رکھیں گے ایک بہن نے یہ کوشچن کیا ہے کہ کوئی صاحب ہیں وہ ہر بات میں کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں حتہ کہ قدیمہ پڑھ کے اللہ اور رسول کا ذکر کر کے بھی قسم کھا کے بھی جھوٹ بول دیا کرتے ہیں تو ایک مرتبہ کسی شخص نے کہا کہ اگر کیا تم نے اپنی بیوی کو چار ہزار روپے دیے ہیں مثلا تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیے ہیں اس سے کہ اگر نہ دی ہوں تو تمہاری بیوی کو تین طلاق تو انہوں نے کہا ہاں تین طلاق پھر جب بعد میں پوچھا گیا کہ تم نے کتنے پیسے دیے تو کہا 3000 تو یاد دلانے والے نے یاد دلایا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے چار ہزار دیے ہیں تو آپ نے جھوٹ بولا تو اس میں نے کہا ہاں جھوٹ بولا تو کوئی بات نہیں کون اس پر کوئی گواہ تھا اس جملے سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے تین طلاق دینے کا جب الفاظ ادا کیے تھے اس وقت جھوٹ کا ہی قرض کیا تھا تو یاد رکھیں کہ جب انہوں نے الفاظ کہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو تین طلاق تو تین طلاقوں کو مشروط کیا گیا تھا جھوٹ پر اور جب شرط پائی جاتی ہے تو مشروط ضرور پایا جاتا ہے لہذا جب جھوٹ ثابت ہو گیا خود ان کے اقرار سے تو تین طلاقیں بھی ثابت ہو گئیں اور تین طلاقوں کے ثبوت کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ایک آدمی تنہا کمرے میں بھی الفاظ ادا کر دیتا تب بھی طلاق واقع ہو جاتی لہٰذا اب وہ زوجہ جو ہیں ان پر حرام ہو گئی ہیں بالکل اجنبیہ ہو گئی ہیں اور ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے فوراً سے پیشتر جدا ہو جائیں اور شخص کو بھی چاہیے کہ خدا کا خوف کریں زندگی بڑی مختصر سی ہے یہاں پر ہیلے بہانے اور جھوٹ کر کے اگر کچھ وقت گزار بھی لیا تو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے قبر میں ہمیں رہنا ہے ایک طویل سے تک رہنا ہے اور پھر اس کے بعد جنت دوزخ کا معاملہ ہے یہ بحیثیت ایک مسلمان کے کبھی بھی مومن آخرت سے ایسا غافل نہیں ہوتا کہ وہ اڑنا بچھونا ہی حرام کو بنا لے اس لیے تھوڑی سی احتیاط ضرور کرنے چاہیے بھر طلاق واقع ہو گئی ایک بہن نے کوششن کیا کہ کیا کوئی شخص اپنی ساس کو زکات دے سکتا ہے تو جی ہاں ساس اگر واقعی مستحق ہیں تو انہیں زکات دینے میں شرائن کوئی حرج نہیں ہے تو ہماری بات چل رہی تھی ان برائیوں کے بارے میں جو خصوصاً رمضان کے مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی اس معاشرے میں نظر آتی ہیں اور جس مہینے میں خوف خدا بڑھنا چاہیے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے پھر مفرت ہے پھر جہنم سے آزادی کے اشرے قرار دیے گئے ہیں ان میں بے خوفی کا عالم زیادہ ہو جاتا ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے اگر توبہ کر لے تو مٹا دیا جاتا ہے لیکن پھر اگر گناہ کرے ایک اور سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے پھر گناہ کرے ایک اور لگا دیا جاتا ہے جہاں تک کہ دل سیاہ پڑ جاتا ہے تو اللہ نہ کرے خدا نہ نخواستہ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اس مہینے سے پہلے ہم اتنی کثرت کے ساتھ گناہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل اس مہینے کی نورانیت کو قبول کرنے کی صلاحیت سے معروف ہو جاتا ہے اور اس کی برکات حاصل نہیں ہو پاتی اور یہ معاشرے میں بگاڑ آپ کو نظر آتا ہے ملاوٹ کا معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کثرت سے ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کیا آپ نے شاد فرمایا کہ جو ملاوٹ کرے جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اتنی شدید وعید ہے اتنی سخت اظہار ناراضگی ہے ملاوٹ کرنے والے پر لہذا اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے باقی امور پر بھی احادیث کی روشنی میں ہم توجہ کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد اللہ وحمن الرحیم آفیئر مزید دو کوشچن آئے ہیں ایک تو یہ پوچھا ہے کہ پرائز بانڈ پر انعام کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے تو چونکہ قلت وقت ہے تو مختصراً میں آس کر دیتا ہوں کہ اس میں نہ تو سود کا معنی متحقق ہوتا ہے اور نہ جوئے کا معنی ہمارے نزدیک ثابت ہے لہذا پرائز بانڈ پر جو انعام حاصل کیا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے ایک یہ دوسرا سوال کیا کہ ان کے ہاں یہ گارمنٹ کی فیکٹری ہے اور اس میں کچھ مشینیں ہیں جن پر یہ مال تیار کرتے ہیں تو کیا مشینوں پر زکوات ہوگی یا نہیں تو یاد رکھیں کہ جتنے یہ آلات ہوتے ہیں اوزار وغیرہ ہوتے ہیں مشینیں ہوتی ہیں ان پہ زکوت نہیں ہوتی ہے ہاں ان سے جو اگر آپ پروڈکٹ کو تیار کریں گے وہ مال تجارت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی اگر سال گزر جائے گا تو مشینوں وغیرہ پر کوئی زکوت نہیں ہوتی تو ہمارا موضوع چل رہا تھا آج کل کی غلط برائی جو خصوصاً رمضان میں عروج پر ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک یہ ذخیرہ اندوزی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی ضرورت کا سامان ہے اس کو پہلے بالکل اس کی شارٹیج دکھا دی جاتی ہے اس کو گوداموں میں بند کر دیا جاتا ہے لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں ازیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر اس کو مہنگے داموں مارکیٹ میں لایا جاتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں پر ایک اضافی بوجھ پڑ جاتا ہے اور وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں اس کو خریدنے میں ویسے تو احادیث کریمہ میں جو ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے وہ صرف غلے کے ساتھ مخصوص ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا فقہ نے ہی فرمایا ہے لیکن اس غلے کو روکنے کی حرمت کی علت بھی لوگوں کی اذیت اور تکلیف ہے لیاد اگر غلے کے علاوہ کوئی دوسری چیزیں روکی گئیں وہ بھی مطلب چونکہ باعث سے تکلیف بنتی ہیں اور خصوصا ہمارے ہاں تو آٹے کا بھی فقدان ہو جاتا ہے کہ آٹے کو جان بوجھ کر روک لیا جاتا ہے اور پھر مہنگے داموں لایا جاتا ہے اب آٹا ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر آدمی رہی نہیں سکتا ہے اور غلے میں شامل ہے یہ انتہائی غلط طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو غلے کو مہنگا کرنے کے لیے روک کر رکھے گا وہ ملعون ہے ملعون معذ اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالی کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو جس پر اللہ کی لانت نازل ہوئی ہو تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ لوگوں کو تھوڑا سا مال کمانے کے لیے اور اپنا خزانہ بھرنے کے لیے اگر خدا نخواستہ کسی نے یہ حرکت کی تو وہ کتنی شدید وعید کا مستحق ہوگا ایسی ہی نبی کریم نے مزید بھی شاعر فرمایا جس کا انشاءاللہ اگر موقع ملا تو تذکرہ کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں اور آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ذخیرہ اندوزی کے سختی کے ساتھ مذمت فرمائی ہے لیکن جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ویسے تو یہ غلے کے ساتھ خاص ہے یعنی غلے سے مراد ہے. یہ آٹا ہے دالیں ہیں یہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان سے متعلق ہیں یہ لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے مثال کے طور پہ گھی کی شارٹیج کر دینا چینی کے شارٹیج کر دینا اور نمک وغیرہ ہی کر دینا تو یہ چیزیں بھی چونکہ ضروریات زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور لوگ ان کے بغیر بہت زیادہ مشکل محسوس کرتے ہیں لہٰذا اس قسم کی چیزوں کو بھی جان بوجھ کر مارکیٹ سے غائب کرنا اور پھر مہنگے داموں لے کر آنا یہ ممنوع ہوتا ہے ایک روایت مزید اس کے بارے میں فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جس نے غلے کو مہنگا کرنے کی نیت سے روک لیا پھر بعد میں چاہے وہ اس تمام کو صدقہ کر دے پھر بھی اس گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ اتنا یہ بڑا گنا ہے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ آدمی اس کے بعد یہ مطلب ایسے تو شدت کا بیان ہے ایسا نہیں ہے کہ توبہ بھی مقبول نہیں ہوگی ہوگی لیکن یہ بہت بڑا گنا ہے اور بہت کثیر صدقات بھی اس گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتے یہ بتانا مقصود ہے زیادہ کوشش یہی کرنے چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی سے پرہیز کریں یہ مت سوچیے کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے اور مہنگے داموں لے کر آئیں گے تو زیادہ پروفٹ ہو جائے گا یہ عقیدہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کا رزق لکھ دیا ہے یہ تو بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ چار ماہ کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور چار چیزیں لکھ دیتا ہے جن میں سے ایک اس کا رزق بھی ہوتا ہے لہٰذا ذخیرہ اندوزی کر کے بھی جو کچھ حاصل ہوگا وہ وہی ہوگا جو اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے لیکن چونکہ ہم غلط انداز سے حاصل کر رہے ہیں اس لیے قابل گرفت ہوں گے چونکہ ہمارے پروگرام کو پر وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے تو مزید کلام ممکن نہیں ہے عقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے اور جو نہ سمجھنا چاہے بھارت اس کے لیے تو چاہے قرآن سنائیے چاہے پوری حدیث سنا دیں تب بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ اثر قبول کریں ہمت کرنے چاہیے اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دوبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائیے انشاءاللہ جمعرات کو دوبارہ ملاقات ہوگی وہ آخر ان الحمد رب العالمین